الحمد اللّہ وقفہ وسلام عباده ابادی نصطفیٰ اما بعد اعوذ بالله من شعطان الردیم بسم اللّہ الرحمن الرحیم واحسن اللہ يحب المحسنین سبحان ربك رب کرب العزت المہ یُفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم وسلی علیہ سعیدنہ محمد اما علا عل آل محمد المبارک وسلم انسان جس ملک میں زندگی گزار رہا ہو اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس ہو تو اس کو زندگی گزارنے میں آسانی ہوتی ہے وہ ایک اچھا گھر خرید سکتا ہے اچھی گاڑی خرید سکتا ہے اچھا کھانا کھا سکتا ہے من پسند کی شادی کر سکتا ہے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہے اس کے لیے زندگی گزارنے میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں چونکہ وہاں کی کرنسی اس کے پاس بہت زیادہ ہے ہر ملک کی کرنسی جدا جدا ہوتی ہے جیسے سعودی عرب میں سعودی ریال چلتا ہے دبئی چلے جائیں تو وہاں پر اور کرنسی ہے پاکستان چلے جائیں اور کرنسی ہے دنیا کے ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے ایک مرتبہ ہمیں یہ تجربہ ہوا ہم حج کے لیے سعودی عرب میں اترے جدہ میں ایئرپورٹ پہ تھے تو ایک بچہ تھا ہمارے قافلے میں اس نے رونا شروع کر دیا اس کو دودھ چاہیے تھا ماں کے پاس دودھ نہیں تھا چنانچہ ہمیں عورتوں نے کہا کہ جی آپ دودھ لا کے دیں قریب میں ایک دکان تھی ہم وہاں پر گئے اور ہم نے اس کو کہا کہ بھی ہمیں ایک ڈبہ دودھ کا دے دیجیے اس نے کہا جی اس کے آپ کو پانچ ریال دینے پڑیں گے ہم نے کہا بھی ہمارے پاس ریال تو نہیں البتہ ڈالر ہیں ہم آپ کو پانچ ڈالر دے دیتے ہیں وہ اس سے تین چار گنا زیادہ بنیں گے اس نے کہا نہیں مجھے تو جی ریال چاہیے چنانچہ اس نے دودھ دینے سے انکار کر دیا اب جس جگہ پر پیسے تبدیل ہوتے تھے جب ہم وہاں گئے تو نماز کا وقت ہونے کی وجہ سے وہ دفتر بند تھا بچہ مستقل رو رہا ہے اس کو دودھ چاہیے اور دکاندار دودھ دینے سے انکار کرتا ہے کہ مجھے ریال چاہیے ہمارے پاس کرنسی تھی مگر دوسرے ملک کی تھی ہم نے اس کو یہاں تک آفر کیا کہ بھئی ہم آپ کو پانچ ریال کی جگہ دس ڈالر دے دیتے ہیں پچاس ڈالر دے دیتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو سو ڈالر دیتے ہیں آپ برائے مہربانی ایک ڈبہ دودھ کا دے دیں بچہ رو رہا ہے اس نے کہا جی نہیں آپ مجھے پانچ ریال لا کے دیں گے تب میں آپ کو دودھ کا ڈبہ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا چنانچہ ایک گھنٹہ بچہ روتا رہا اور ہمیں وہاں سے دودھ نہ مل سکا اس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی انسان جس جگہ پر ہو اگر وہاں کی کرنسی اس کے پاس ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے اگر دنیا کا یہ معاملہ ہے تو ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں چنانچہ قیامت کے دن جس بندے کے پاس نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی وہ قیامت کے دن کا امیر انسان ہوگا اس کو قیامت کے دن کوئی خوف کوئی پریشانی نہیں ہوگی حتیٰ کہ جب لوگ دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے پسینے میں شرابور ہوں گے یہ آدمی جس کے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں یہ عرش کے سائے میں ہوگا جس دن دھوپ کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوگی یہ اس دن مشکلوں پہ سیر کر رہا ہوگا اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اس لیے کہ یہ قیامت کے دن کا امیر انسان ہے چنانچہ لوگ پل سرات کے اوپر مشکل سے پار ہوں گے اور یہ آدمی ہوائی جہاز کی تیز رفتاری کے ساتھ پل سرات سے پار ہو جائے گا پھر جب جنت میں جائیں گے تو لوگ تو نیچے کے درجے میں ہوں گے لیکن جس کے پاس جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو جنت میں اتنا اونچا درجہ ملے گا قرآن پاک میں ہے ول کلن دراجاتم عاملو ہر بندے کے لیے آخرت کے درجے ہوں گے اس کے عملوں کے بقدر چناتی جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنے درجے اوپر ہوں گے حدیث مبارکہ میں ہیں کہ اگر دو بندوں کے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے اور ان میں سے ایک بندے نے زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کا درجہ اوپر ہوگا اور جس نے ایک دفعہ کم کہا اس کا درجہ نیچے ہوگا اس دن احساس ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا قدر قیمت کی تھی آج تو ہمیں وقت بھی ہوتا ہے مواقع بھی ملتے ہیں لیکن ہم نیکی نہیں کر پاتے ضائع کر دیتے ہیں مواقع کو لیکن جس نے نیکی کی قیمت قدر و قیمت کا احساس ہوگا تب ہم حسرت کریں گے کاش ہم نے ایک نیکی اور کر لی ہوتی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے لوگ ایک ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن ہار جاتے ہیں کھلاڑی ایک گول کرنے کی وجہ سے بازی جیت جاتے ہیں بعض کھلاڑی ایک رن زیادہ بننے سے میچ جیت جاتے ہیں تو ایک کا ڈیجٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے کئی طلباء ایک نمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے فسٹ آ جاتے ہیں اور دوسروں سے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک نمبر زیادہ ہونے سے کچھ لوگ ڈسٹنکشن لے جاتے ہیں تو ایک کی اپنی اہمیت ہے چنانچہ قیامت کے دن ایک نیکی کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوگی حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جب اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور تولا جائے گا تو اس کا ایک گناہ زیادہ ہوگا ایک نیکی کم ہوگی فرشتے اس کو کہیں گے آپ کی ایک نیکی کم ہے اگر آپ کے پاس ایک نیکی اور ہوتی تو نیکی اور گناہ برابر ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو جنت دا فرما دیتے اب چونکہ ایک گناہ زیادہ ہے نیکی کم ہے لہٰذا آپ کو اول تو جہنم جانا پڑے گا وہ بندہ کہے گا کہ اچھا کیا میں کسی سے کوئی نیکی لے سکتا ہوں اس کو اجازت دی جائے گی کہ ہاں تم اگر کسی سے لے سکتے ہو تو ایک نیکی لے لو اس کو بڑی دل میں امید ہوگی کہ میرے اتنے تعلق والے اتنے رشتہ دار اتنے بہن بھائی کوئی تو مجھے ایک نیکی دے دے گا چنانچہ وہ بندہ اپنے رشتہ داروں کی طرف کرے گا سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس آئے گا اور بھائی کو کہے گا دیکھو بھائی ہم دونوں کاروباری تھے جب ایک دوسرے کو ضرورت ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے مجھے ضرورت پڑتی تھی تو آپ مجھے پیسے دے دیتے تھے آپ کو ضرورت ہوتی تھی تو میں آپ کو پیسے دے دیتا تھا ہم ایک دوسرے کو اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتے تھے دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہا آج پھر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی آپ کے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہیں مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے پلیز آپ ایک نیکی مجھے دے دیں بھائی صاف انکار کر دے گا کہ بھئی ابھی تک میرا حساب شروع نہیں ہوا جب تک مجھے اپنے انجام کا پتہ نہیں چلتا میں ایک نیکی آپ کو نہیں دے سکتا جب وہ انکار کر دے گا تو یہ بندہ بہت ڈس اپوائنٹ ہوگا کہ اتنے اچھے بھائی نے بھی جو میرا زندگی کا ساتھی تھا جو میرے دکھ دکھ دکھ سکھ کا ساتھی تھا اس نے بھی مجھے نہ کر دی پھر یہ اپنی والدہ کے پاس آئے گا اس کے دل میں بڑی امید ہوگی کہ والدہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ تو کہتی تھی کہ میں تو بیٹا آپ کی خاطر جان بھی قربان کر سکتی ہوں میں تو آپ پہ فدا ہوں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں تو امی تو مجھے ایک نیکی دے ہی دے گی چنانچہ یہ اپنی امی سے کہے گا کہ امی مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے اور آپ کے نام امال میں تو بہت ساری نیکیاں ہیں مجھے ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں ماں انکار کر دے گی بیٹا میرا اپنا حساب نہیں ہوا جب تک مجھے اپنے انجام کا پتہ نہ چلے میں آپ کو ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی بیٹا کہے گا امی اگر آپ مجھے نیکی نہیں دیں گی تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا ماں کہے گی بیٹا میں ایک نیکی آپ کو نہیں دے سکتی مجھے اپنی فکر ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ماں ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گی بیٹا روئے گا کہ امی دنیا میں تو دھوپ میں میں کھڑا ہوتا تھا تو آپ کہتی تھیں بیٹا چھاؤں پہ آ جاؤ تمہارا الحمدللہ تمہارا دھوپ پہ کھڑا ہونا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اور آج مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا اور آپ کو اس کی پرواہ ہی نہیں اور مجھے ایک نے کی بھی نہیں دیتی ماں کہے گی بیٹا تو ناراض ہو یا جو مرضی ہو میں تجھے ایک نے کی بھی نہیں دے سکتی یہ بہت مایوس ہوگا پھر سوچے گا اچھا چلو میں اپنے ابو کے پاس جاتا ہوں تو اپنے والد کے پاس جائے گا اب بجان میں آپ کا بیٹا ہوں دنیا میں آپ مجھ پر کتنے شفیق تھے کتنے مہربان تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے تمہیں جب ضرورت ہو مجھے بتانا میں ضرور تمہاری ضرورت کے وقت کام آؤں گا ابو آج میرا ضرورت کا وقت ہے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھر ہی پڑی ہیں آپ نیک انسان تھے ابا جان مجھے صرف ایک نیکی دے دیں تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں میں قیامت کے دن کی ذلت سے بچ جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں والد کہے گا بیٹا میں ایک نیکی بھی آپ کو نہیں دے سکتا بیٹا روئے گا کہے گا ابا جان مجھے آپ جہنم میں جانے سے بچا لیجیے باپ کہے گا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے اس وقت تک میں نیکی نہیں دے سکتا جب تک مجھے اپنے انجام کا پتہ نہ چل جائے چنانچہ جب والد بھی انکار کرے گا تو یہ نوجوان بہت پریشان ہوگا پھر خیال آئے گا چلو میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ بہت محبت کے دعوے کرتی تھی مجھے کہتی تھی آپ کی خاطر تو میں جان بھی دے سکتی ہوں میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں وہ تو میرے اوپر فدا ہوتی تھی اور میں نے بھی اسے دنیا میں بہت محبت پیار سے رکھا چلیں آج آزماتا ہوں وہ مجھے نیکی دیتی ہے یا نہیں دیتی چناچی اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ دیکھیں میں نے آپ کی ہر ضرورت کے وقت آپ کا ساتھ دیا آج میں حاجت مند ہوں ضرورت مند ہوں آپ کے پاس فریاد لے کے آیا ہوں پلیز مجھے ایک نیکی دے دیں اور آپ کے نام اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں بیوی کہے گی میں ایک نیکی نہیں دے سکتی اس لیے کہ مجھے اپنے انجام کا نہیں پتا جب تک میرا حساب کتاب نہ ہو جائے میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی جب بیوی انکار کرے گی تو خامد اس وقت بہت زیادہ مایوس ہوگا حتیٰ کہ پھر یہ سوچے گا اب کیا کروں خیال آئے گا چلو اپنے بچوں سے کہتا ہوں وہ باپ کا لحاظ کر لیں یہ اپنے بچوں سے کہے گا کہ بیٹو میں آپ کا والد ہوں دنیا میں میں نے آپ سے کتنا اچھا سلوک کیا میں نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا ہر وقت میں آپ کی ضرورت پوری کرنے میں کمر بستہ رہتا تھا آج میں محتاج ہوں فقیر ہوں ایک نیکی کا سوال لے کے آیا ہوں بچوں مجھے مایوس نہ کرنا ایک نیکی دے دینا بچے جواب دیں گے ابا جان ہمارا حساب نہیں ہوا ہم آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتے باپ کہے گا کہ بچوں آپ کے نام اعمال میں تو بہت نیکیاں ہیں بچے جواب دیں گے جب تک ہمارا حساب نہ ہو فیصلہ نہ ہو ہم ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے چنانچہ کوئی اس کو نیکی نہیں دے گا اور فرشتہ اس کو کہہ رہا ہوگا اگر تمہیں نیکی نہ ملی تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اس وقت یہ بہت رونا شروع کر دے گا مایوس ہونے کی وجہ سے اتنا روئے گا اتنا روئے گا ایک بندہ وہاں ہوگا اس کو اس کے رونے پہ ترس آئے گا وہ پوچھے گا یہ بندہ اتنا کیوں رو رہا ہے جواب دیا جائے گا ایک نیکی کم ہے اس وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے وہ بندہ کہے گا اچھا میرے نام اعمال میں ایک نیکی ہے مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے میں اپنی ایک نیکی آپ کو دے دیتا ہوں آپ کا کام سنور سکتا ہے تو بہت اچھا چنانچہ وہ ایک نیکی دینے کا اعلان کر دے گا جب ایک بندہ نیکی دے گا تو قیامت کے دن اعلان ہوگا ایک بندے نے ایک نیکی دوسرے بندے کو دے دی جب اعلان کر جائے گا تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کون ہے جو اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے آج کے دن میں چنانچہ اس بندے کے بارے میں فرشتے بتائیں گے اس بندے نے اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے دی رب کریم اس کو بلائیں گے اے میرے بندے تو آج اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہے خدا ترسی کا اظہار کرتا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں میرے نام اعمال میں صرف ایک نیکی تھی باقی تو سارے گناہ ہی گناہ تھے میں نے تو جہنم جانا ہی تھا اس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی میں نے ایک نیکی اس کو دے دی کہ چلو اس کا کام بنتا ہے تو بن جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اگر تم اپنی خدا ترسی کا اظہار کرتے ہو تو ترس کھانے والا تو میں پروردگار ہوں میں اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں میں تمہارے سب گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں اور تمہیں بھی میں جنت عطا فرماتا ہوں حدیث مبارکہ میں ہے ایک نیکی اس بندے کو مل جائے گی وہ بھی جنت میں جائے گا اور جو نیکی دے گا اس کو بھی اللہ تعالی جنت عطا فرمائیں گے اس دن احساس ہوگا ایک نیکی کا کیا اللہ کے یہاں مقام ہے آج ہمارے پاس کتنے موقع ہوتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھیں نیکیاں بنیں گی الحمد کہیں نیکیاں بنتی چلی جائیں گی کلمہ پڑھتے رہیں نیکیاں بنتی چلی جائیں گی استغفار پڑھتے رہیں چنانچہ عورتیں گھر میں کام کاج کرتی ہیں ہاتھ کام کاج میں رہیں زبان پہ اللہ کی یاد رہے کلمہ پڑھیں درود پڑھیں استغفار پڑھیں تو ان کی نیکیاں ساتھ ساتھ بنتی رہیں گی مگر آج ہم اس وقت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کرتے اور ہمیں نیکیوں کا شوق نہیں ہوتا ہمیں چاہیے کہ ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں بھاگ بھاگ کے نیکی کریں نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ نیکیوں کو سمیٹ لیں گے قیامت کے دن اتنا ہمیں زیادہ آسانیاں ہوں گی اور ہم قیامت کے دن جب کہ لوگ پریشان حال ہوں گے ہم عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے میں ہوں گے اس دن چنانچہ ایک نیکی کرنا آج کتنا آسان ہے قیامت کے دن ایک نیکی کسی سے مانگنا اتنا ہی مشکل کام ہوگا چنانچہ عورتوں کو چاہیے کہ ہر وقت اس سوچ میں رہیں کہ ہم زبان سے اللہ کی یاد کرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں تاکہ ہمارے لیے آخرت میں اونچے درجے ہو جائیں ایک درجہ اونچا ہوگا تو نبی علیہ السلام کا قرب زیادہ ہوگا جتنا اونچا درجہ ہوگا اتنا قرب نبی اسلام کا زیادہ ہوگا اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا کے اندر اگر کوئی سو منزلہ بلڈنگ ہے تو جو نیچے کے درجے میں ہے تو وہ, وہ, وہ تھوڑا ویو دیکھ سکتا ہے اور جو اونچا ہوتا جائے گا جتنا اونچا مکان ہوگا اتنا ویو زیادہ دیکھ سکیں گے اسی طرح جنت میں جس کا درجہ جتنا بلند ہوگا اس کو نبی الاسام کا اتنا قرب نصیب ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا بندہ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں اور نیکی کے متلاشی رہیں جب کوئی موقع ملے ضرور نیکی کریں نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں نیکی کے موقع کو چھوٹا نہ سمجھیں عورتوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتی ہیں نفلیں چھوڑ دیتی ہیں کیا پتہ یہ جو سجدہ آپ نے کرنا تھا یہی اللہ کے ہاں قبول ہوتا اور اسی پر ہماری بخشش ہو جاتی تو ہم سجدہ کیوں چھوڑیں ہم درود کیوں چھوڑیں ہم استغفار کیوں چھوڑیں ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کرتے رہیں کرتے رہیں حتیٰ کہ ہم نیکی کے لیے ایسے ہوں جیسے کہ کوئی کسی چیز کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی تلاش میں لگا ہوتا ہے ہم ہر وقت نیکی کی تلاش میں لگے رہیں اور نیکی کرنے میں ہم ہر وقت جو ہے کوشش میں لگے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا شوق نصیب فرمائے ہم تھک تھک کے نیکی کریں اور کر کر کے نیکی تھک جائیں اتنی نیکی کریں کہ نیکی کر کے ہم تھک جائیں پھر نیکی شروع کر دیں نیکی کرنا ہی ہماری اس دنیا میں بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں پر رحمت فرما دیتا ہے ان کو نیکی کا شوق عطا فرما دیتا ہے لہذا وہ عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے تلاوت کرتے نہیں تھکتے درو شریف پڑھتے نہیں تھکتے بعض ایسی بھی عورتیں ہیں ایک دن میں پانچ ہزار مرتبہ کلمہ پڑھتی ہیں کئی مرتبہ کئی عورتیں دس ہزار مرتبہ پڑھتی ہیں کئی عورتیں اس سے بھی زیادہ پڑھتی ہیں چنانچہ ایک ایسی بھی خاتون ہے جو روزانہ چالیس ہزار مرتبہ کلمہ پڑتی ہے آپ غور کیجئے عام عورتیں ایک سو مرتبہ بھی کلمہ نہیں پڑھتیں اور یہ عورت ایسی ہے کہ جو چالیس ہزار مرتبہ روزانہ کلمہ پڑھتی ہے سبحان اللہ بعض عورتیں تلاوت کرتی نہیں اور یہ بعض ایسی بھی عورتیں ہیں جو روزانہ ایک منزل تلاوت کرتی ہیں ہر جمعرات کو ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے کتنی بڑی سا ہے کہ ہر جمعرات کو قرآن پاک ختم کرتی ہیں ان کے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں آج نیکی کرنا آسان ہے کل قیامت کے دن نیکی کو کہیں سے لینا بڑا مشکل کام ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کا شوق عطا فرمائے حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کا مکان محل جنت کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں جب تک وہ نیکی کرتا رہتا ہے فرشتے اس کا مکان بناتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ فرشتے کام کرنا بند کر دیتے ہیں دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ لوگوں نے مکان بنانا بند کیوں کیا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں پیچھے سے میٹیریل ملنا ختم ہو گیا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ جو عبادت کر رہا تھا وہ عبادت بند کر دیتا ہے تو ہم آج بیٹھ کر چاہیں تو جنت میں اپنا محل بنا سکتے ہیں ہر دفعہ جب سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں عربی نسل کا گھوڑا ستر سال دوڑتا رہے تب جا کر کہیں اس کا سایہ ختم ہو اتنا بڑا درخت لگتا ہے آپ سوچیں آپ روزانہ اپنے گھر میں جو جنت میں ملے گا ہزاروں درخت لگا سکتی ہیں مگر ہم اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہماری یہ زندگی کا وقت بڑا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نیکی کا شوق بھر دے تاکہ ہم دوڑ دوڑ کے نیکی کریں بھاگ بھاگ کے نیکی کریں ہم نیکی کے متلاشی بن جائیں جہاں موقع ملے وہیں نیکی کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ فریاد کریں اے اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے جو انسان جتنا نیکی کرے گا اس کو اتنا ہی وہ نیکی کام آئے گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان احسن تم, تم لنفسکم اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے ہمیں نیکی کا خود فائدہ ملے گا آج ہم نیکی کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں اس نیکی کا اجر نصیب ہو اور ہمیں اس کا قیامت کے دن فائدہ نصیب ہو سکے نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ذرہ کے برابر بھی نیک کام کریں گے ہم اس کا بھی اجر دیں گے اور ذرہ کے برابر گناہ کریں گے تو اس کا بھی بدلہ دیں گے تو آج ہم نیکی کریں اور نیکی والی زندگی گزارنے کا دل کے اندر شوق رکھیں نیکی کی طرف بھاگیں نیک کام کے لیے ہم ہر وقت فکر مند رہیں ہم اپ ہمارے دل اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بنیوں کے لیے نرم ہوں ہم دوسروں پر ترس کھائیں جو دنیا میں دوسروں پہ ترس کھاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس پر ترس کھائیں گے فرمایا ار ہم و منف الرد ارحم کو منفی سما جو زمین والے ہیں تم ان پہ ترس کھاؤ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آسمان والا تمہارے اوپر ترس کھائے گا ہم لوگوں پر رحم کریں گے اللہ ہم پر رحم فرمائیں گے چنانچہ سخت دل بننے سے اللہ کی پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے کسی کی تکلیف کو ہم نہ دیکھیں دل ایسا اچھا ہو کہ دوسروں کی تکلیف پر تڑپتا ہو جو بندہ دوسروں کی تکلیف پر تڑپے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جو بدقدار تھی زنا کا ارتکاب کرتی تھی حالانکہ اتنا بڑا جرم کرتی تھی ایک مرتبہ اس نے کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے زمان نکالی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ مجھے پانی مل جائے اس بدکار عورت نے کنویں میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا جب کتے کی پیاس بجھی اس نے آواز نکالی اللہ نے اس عورت کے سب گناہوں کو معاف کر دیا غور کیجئے ذنا کتنا بڑا جرم ہے لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو ہم اگر دوسروں پر ترس کھائیں جو انسان ہیں تو ہمارے گناہ کتنے معاف ہوں گے عورتیں خوش نصیب ہیں بچوں کو پالتی ہیں چھوٹے بچوں پہ ترس کھاتی ہیں خود تکلیف اٹھا لیتی ہیں بچوں کو آرام پہنچاتی ہیں ان کو ان اعمال پر اللہ کے ہاں بڑا اجر ملتا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالی جنت میں اونچے مقام عطا فرما دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا شوق دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اللہ اس شوق کو اور بڑھا دیجئے اور اپنے زندگی کے آخری دم تک نیکی کے اوپر جمے رہیں نیکی کے اوپر لگے رہیں فارغ نہ بیٹھیں جب عورتیں فارغ ہوں اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتی رہا کریں اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتی رہا کریں تصویحات پڑھا کریں نرو شریف استغفار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جتنا یہ زیادہ ورد کرتی رہیں گی اللہ کے ہاں نیکیاں زیادہ لکھی جائیں گی آج ہم نیکیاں خود کر لیں جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو پھر بعد میں کیا پتہ کوئی ہمیں کچھ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا کام وہی ہے جو انسان خود کر جائے تو آج اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا شوق دے نمازوں کی پابندی کرنا روزوں کو وقت پہ رکھنا اور نیک اعمال کرنا پردے کا خیال رکھنا اپنے عزت و ناموز کی حفاظت کرنا چنانچہ حدیث پاک میں ہیں کہ جو عورت اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے جب وہ فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بڑا مقام دیا جاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو بلند مقام عطا فرمائیں گے چونکہ یہ پاک دامن عورت ہے دنیا میں اللہ اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ پاک دامن عورت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہمیشہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں پاک دامنی کا بڑا مقام ہے پاک دامنی کی زندگی گزاریں نیکی کی زندگی گزاریں اور اپنے دل کو نرم بنائیں تاکہ دوسروں کے اوپر ترس کھانے والا ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں رحمت کے کیسے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو دنیا آخرت میں عزتوں کی زندگی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا شوق عطا فرمائے ہم نے صحابیات کی زندگی میں پڑھا ہے کہ وہ ہر کام کو کرتی تھیں جس کام میں نیکی ہوتی تھی اور شوق سے کرتی تھیں اور اس کے لیے مشقت اٹھاتی تھیں اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ساری ساری رات کرتی رہتی تھیں چنانچہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے سردیوں کی لمبی رات تھی عشاء کے بعد دو رکت کی نیت باندھی قرآن پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں حتیٰ کہ صبح کے وقت قریب ہو گیا اس وقت سلام پھیرا دعا مانگی اے اللہ میں نے تو دو ہی رکت کی نیت ماندی تھی تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ دو رکت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا آج ہمارے پاس اتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں کتنی عورتیں ہیں جو اٹھ کر تہجد کے چر نفل پڑھ لیں جو اپنے رب کو اس وقت یاد کر لیں اور اپنے نام عمال میں نیکیاں لکھوا لیں اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کروا لیں ایسی خوش نصیب عورتیں تو کم ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں آج یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے بھاگ بھاگ کے نیکی کرنی ہے نیکی کر کر کے تھکنا ہے اور تھک تھک کے پھر نیکی کو کرنا ہے ہر وقت نیکی کرتے رہیے اور اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ اے اللہ ہمارا تو کام تھا اپنی طرف سے نیکی کرنا لیکن اس کو قبول کرنا تو آپ کا کام ہے مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے مالی کا کام ہے دوڑ دوڑ کے بالٹی پانی کی بھر کے ڈالتا ہے لیکن اس پودے کو پھل پھول لگانا یہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے اسی طرح ہم بھی اپنی طرف سے دوڑ دوڑ کے نیکی تو کریں لیکن نیکیوں کو قبول کرنا یہ تو اللہ کا کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لے اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے وہ آخردعوان سبحان ربی الحا صل علی سیدنا محمد اللہ عل سیدنا محمد البارک وسلم اے کریم آقا ہم آپ کے عاج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در پدھر فرما ایبوں کی پردہ فوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے آنگ آنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رویں رویں سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما ایکریماقعات جتنی مستورات ہم موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار کار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما اہلا جو شادی شدہ ہیں ان کو خامنوں کی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما اہلا جو ابھی جوان العمر ہیں ان کو نیک دین دار قدردان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جو پڑھنے والی بچیاں ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما میرے مولا غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما اہلا دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما بے قدروں سے محفوظ فرما میرے مولا اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسر نہ فرما کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی صویل پیدا فرما میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما پر ودگار عالم جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما رب نعت قبل منا اِنکان تصمی العلیم طبلیناً قانت طواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی سعید نا محمد علیہ و اصحابی اجمعین بے یا ارحم ارحمر